يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كفلين من دین امنت مین سولی کم کلین میروتی نو رکھ نور تم شو نی ولاحو غفرحی امان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ تو وہ تمہیں اپنی رحمت کا دو گونہ حصہ دے گا اور تمہیں ایک نور عطا کرے گا جس کی مدد سے تم آگے چلو گے اور تمہیں معاف کر دے گا اور اللہ بڑا معاف کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق عصایت کریمہ میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود و نصارہ کو مخاطب کیا ہے جو گزشتہ انبیاء کرام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے اور انہیں ان کے دعوے کے مطابق اہل ایمان کا خطاب دے کر اللہ سے ڈرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ اگر انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور اس کے مطابق عمل کیا تو انہیں دو گنا اجر ملے گا ایک اجر گزشتہ نبی پر ایمان لانے کا اور دوسرا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بخاری و مسلم نے ابو موسا عشی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا ان میں پہلا اہل کتاب کا وہ آدمی ہے جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور مجھ پر ایمان لایا الحدیث سعید بن جبیر کہتے ہیں جب اہل کتاب نے فخر کیا کہ انہیں دوہرا اجر ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت امت محمدیہ کے بارے میں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وج الم نورن تم شو نبی قیامت کے دن تمہیں ایک نور ملے گا جس کی مدد سے پلسرات پار کر جاؤ گی جیسا کہ صورت التحریم آیت آٹھ میں آیا ہے نورم یس آبئی ان کا نور ان کے آگے دوڑتا ہوگا بعض مفسرین نے نوراً تمشون نہ کی تفسیر دین کا واضح راستہ کیا ہے صورت الانفال آیت انتیس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ایمان اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تم کو فرقان دے گا یعنی تمہارے لیے حق کو واضح کر دے گا